امت کے لیے کرنے کا کام موجودہ زمانے میں امت مسلمہ عام طور پر منفی ذہن میں مبتلا ہو گئی ہے یہ صرف ان کی زوال یافتہ نفسیات کی بنا پر ہے اپنی منفی سوچ کے تحت وہ دوسری قوموں کو اپنے دشمن کے روپ میں دیکھنے لگے ہیں کچھ لوگوں کے اندر یہ مزاج سوچ کی حد تک ہے اور کچھ لوگ اپنی اس سوچ کے تحت قتل و قتال میں مشغول ہیں یہ بلا شبہ وہی خطرناک علامت ہے جس کی طرف احادیث میں پیشگی طور پر باخبر کیا گیا تھا آج فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ امت مسلمہ کے افراد اپنے اندر مثبت ذہن یعنی پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں وہ دوسری قوموں کو دشمن سمجھنے کا مزاج کلی طور پر ختم کر دیں آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو یہ حقیقت یاد دلائی جائے کہ ان کی حیثیت ایک قوم کی نہیں ہے بلکہ ایک اصولی گروہ کی ہے ان کا مشن صرف ایک ہے اور وہ پرامن دعوت اللہ ہے اس کام کو انہیں یک طرفہ خیر خواہی کے تحت انجام دینا ہے اگر دوسرے لوگ ان کے خیال کے مطابق ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کریں تب بھی انہیں اس قسم کی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر لوگوں کا خیر خواہ بننا ہے اور ان اور ان کو اللہ کا وہ پیغام پہنچانا ہے جو ان کے پاس قرآن و سنت کی صورت میں محفوظ ہے اس کے سوا کوئی بھی دوسرا عمل ان کو آخرت کی پکڑ سے بچانے والا نہیں اسلام کے نام پر موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے درمیان جو متشددانہ سرگرمیاں جاری ہوئی ان پر اب ایک صدی سے زیادہ مدت گزر چکی ہے لیکن ان کی یہ سرگرمیاں ہر محاذ پر نتیجے کے اعتبار سے ناکام ہو گئیں وہ مسلمانوں کے حق میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئیں ان متشد متشدانہ سرگرمیوں کا یہ منفی انجام بتاتا ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل نہیں اگر اس معاملے میں ان کو اللہ کی مدد ملتی تو وہ ضرور کامیاب ہوتے اس صورت حال کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی سرگرمیوں پر نظر ثانی کریں وہ تشدد کا طریقہ یکلخت چھوڑ دیں اور پرمن دعوتی عمل یعنی پیسفل دعوہ ورک میں مصروف ہو جائیں یہی وہ واحد طریقہ ہے جو مسلمانوں کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے